دوسری آیت میں اللہ جل نے پیغمبر علیہ السلات و کو یہ فرمایا ہے یا حسبک اللہ اے پیغمبر آپ کے لیے اللہ کافی ہے ومن تب من المومن اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہیں اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور یہ جو مسلمان آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں حقیقی طور پر تو اللہ ہی کافی ہے لیکن ظاہری طور پر یہ مسلمان آپ کے لیے کافی ہیں سمجھ میں آ گئی بات آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد افراد ان کے سامان ٹینک توپ جہازوں سے نہ گھبرائے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تین سو تیرہ یا تین سو سترہ مسلمانوں کی تعداد تھی صرف دو گھوڑے تھے اور تقریباً اسی کے قریب اونٹ تھے جن پر مسلمان باری باری سوار ہوا کرتے تھے حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کی بھی باری تھی حضرت ابو مرست حضرت علی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی ایسا نہیں تھا کہ امیر صاحب ہے بس امیر صاحب تو پراڈو میں اور جیپ میں اور کیا کیا گاڑیوں کے نام ہے وہ تو مجھے نہیں آتے تمہیں آتے ہیں ہمارے نظام میں ہماری شریعت میں یہ باتیں قابل قبول نہیں ہے انکن تمامی فکن امامی اگر آپ میرے امام ہیں تو آپ میرے آگے رہیں اگر آپ میرے لیڈر ہیں تو آپ آگے ہوں اگر آپ میرے رہبر و رہنما ہیں آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیسے میرے رہبر ہیں اور رہنما ہیں راستہ دکھانے والا بھی خود راستے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا گھر میں بیٹھ کر فون کرتا ہے جب تک اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عمرہ پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام کی سنتوں پر سو فیصد عمل پیرا نہیں ہوں گے ہمیں کبھی بھی فتح نہیں ملے گی جنگ بدر میں پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام صحابائے کرام کی طرح عام صحابہ کرام کی طرح ایک اونٹ پر تین تین بندے تقسیم تھے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کی بھی باری لگی ہوئی تھی اور یہ دو صحابی پیغمبر علیہ السلاۃ کو اترنے سے روکتے تو آپ علیہ السلاۃ وسلام نہ مانتے بلکہ اتر جایا کرتے تھے اور پیدل چلا کرتے تھے ہر کوئی اپنی اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتا اور سفر کرتا اگر ہمارے عمرہ اتنے نرم و نازک ہو چکے ہیں تو ان کے لیے جہاد سے بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی کام کریں جہاد کو کمرشل یا تجارت بنانا ہرگز گز جائے ہاں یہ اللہ تعالی کے ساتھ تجارت ہے شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں کروڑ پتی تھے عرب پتی تھے وہ وہاں سے پیسے لے کر آئے تھے اور یہاں غریب ہو گئے تھے اور ہم بعض لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی غریب آئے تھے یہاں اور جہاد کے میدان میں وہ مالدار ہو گئے تو ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے والد ماجد جو ہے کیا تھے ریڑی لگا کر چھولے بیچا کرتے تھے وہ ہاں؟ والد ماجد کیا کرتے تھے ریڑی لگا کر چھولے بیچا کرتے تھے اور آج ان کے بیٹے صاحب جو ہیں امیر ہیں اس لیے بہت بڑی گاڑی پر سوار ہے کیا لوگوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا والد ماجد جو ہیں مچھیرے تھے یہ خصوصی طور پر میں برمیوں کے لیے کہہ رہا ہوں مچھلیاں پکڑتے تھے لیکن آج خود جو ہیں وہ بہت بڑی جیپ پر سوار ہے خاندانی اعتبار سے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی لیکن آج وہ آگے پیچھے بیس بیس آدمیوں کے قافلے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو ایسے امیروں کو تھوڑا تھوڑا اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اس کے بغیر واللہ العظیم عظیم و اللہ اللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور آپ بھی یقیناً اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں سو فیصد نافذ نہیں کریں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ زیادہ ظالم ہے تو اللہ تعالی نسبتاً کم ظالم کو حکومت حوالے کر دے یہ ممکن ہے چونکہ وہ سو فیصد کفر پر چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اسلام کا نام لینے والوں کو تقریباً اپنی طرف سے اکرام کے طور پر یہ حکومت حوالے کر دے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے مطابق نہ چلنے کے باوجود بھی ہم کامیاب ہو گئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی باتیں سوچنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمان بہت کمزور تھے دو گوڑے تھے اسی کے قریب اونٹ تھے باری باری اس پر سوار ہوتے تھے اور آٹھ تلواریں تھیں کتنی آٹھ تلواریں تھیں اور کافر کتنے تھے ایک ہزار گھوڑے بھی تقریباً تین سو تھے اونٹوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر روز نو اونٹ اور دوسرے روز دس اونٹ ذبح کیا کرتے تھے مکمل مسلح ایسے وقت میں اللہ جل نے پیغمبر علیہ السلاۃ کو تسلی دی کہ آپ کی جب یہ آٹھ تلواریں ٹکرائیں گی نا کتنی تلواروں کے ساتھ ایک ہزار تلواروں کے مقابلے میں آٹھ تلواریں ہیں سب فدائی ہیں نا ایک ہزار تلواروں کے سامنے جب آٹھ تلواریں ٹکرائیں گی تو یہ تو فدائی ہیں نا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں آپ دو گھوڑے تین سو گھوڑوں کے سامنے کیا اس دیتے کی ایک گھوڑے کے مقابلے میں سو نہیں ڈیڑھ سو گھوڑے لیکن اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یا یوحنبی نبی حسب اللہ اے میرے پیغمبر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہیں ان کے گھوڑوں سے ان کے اسلحوں سے ان کے سامان سے نہ اتَّبَعَكَ تبا کمنین اور جو آپ کے ساتھ یہ تین سو تیرہ تھوڑے سے مسلمان ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں ان کی آٹھ تلواریں ان کے ہزار تلواروں پر غالب ہیں اور بعض علماء نے اس طرح ترجمہ کیا ہے یا حسبک اللہ اے پیغمبر آپ کے لیے اللہ کافی ہیں اتَّبَعَكَ کم المومنین اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کافی ہیں جن کے لیے اللہ کافی ہے ان کے لیے سب کچھ وافی ہے اور ان کی تمام بیماری اور تمام مسائل کے لیے اللہ شافی ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے شریعت کے مطابق عمل کرنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے طبیعت کو مغلوب کرنے شریعت کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد اجماعین سبحان علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ